شب اثرہ کے دولہ مکی مدنی مصطفی محبوب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جسے کوئی مشکل پیش آئے اسے مجھ پر کثرت سے درود پڑنا چاہیے کیونکہ مجھ پر درود پڑنا مصیبتوں اور بلاؤں کو ٹالنے والا ہے سبحان اللہ مشکل جو کم کبھی تیرے ہی نام سے ٹلی مشکل کو شا ہے تیران تجھ پر دور الصلام سلو الحبیب صل اللہ تعالی علام محمد ولا علی وبی وبارک وسلم ایمان والوں اور ایمان والیوں کو سب سے زیادہ اللہ سے محبت ہونی چاہیے علوم کی پانچویں جلد میرے ہاتھ میں ہے مکتبۃ المدینہ نے احیاء علوم کو پانچ جلدوں میں شائع کیا امام غزالی رحمتہ اللہ تعالی علیہ کی بہت ہی یہ شورہ افاق اور پیاری کتاب ہے اس کی پانچویں جلد کے شروع میں محبت الہی کا بیان ہے ایک بہت پیاری حکایت حضرت سیدنا امام غزالی رحمتہ اللہ تعلیہ نقل کرتے ہیں جس کو توجہ کے ساتھ سننے سے انشاءاللہ آپ دل میں عشق الہی محسوس فرمائیں گے چودہ عاشقان الہی کی شکایت پیش کرنے لگا اللہ تعالیٰ نے حضرت سعمہ داؤد الدی جنا ولی سلاۃ اسلام کی طرف وہی فرمائی اے داؤد کب تک جنت کا تذکرہ ہوگا اور کب مجھ سے شوق کا سوال کرو گے عرض کی یارب تیرے مشتاق کون ہیں جہنم کے ڈر سے آدمی اللہ کی عبادت کرے یہ بھی ٹھیک ہے جنت کے شوق میں اللہ پاک کی عبادت کرے یہ بھی درست ہے مگر ہونا یہ چاہیے کہ ہم اللہ کی محبت میں اللہ کی عبادت کریں شوق کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں وہ معبود ہم عبد اور ہم اس کی بندگی کریں ارس کی یارب تیرے مشتاق کون ہیں ارشاد فرمایا بے شک میرے مشتاق وہ ہیں جن کے دلوں کو میں نے ہر قدورت سے پاک صاف کر دیا ہے انہیں چکنہ کر دیا ہے ان کے دلوں میں اپنی طرف سوراخ کر دیا ہے جس سے وہ میری طرف دیکھتے ہیں ان کے دلوں کو اپنے دستے قدرت میں لے کر آسمانوں میں رکھ دیتا ہوں اپنے خاص فرشتوں کو بلاتا ہوں وہ سارے فرشتے جمع ہو کر مجھے سجدہ کرتے ہیں تو میں فرشتوں سے کہتا ہوں میں نے تمہیں اس لیے نہیں بلایا کہ تم سجدہ کرو بلکہ تمہیں اس لیے بلایا ہے تاکہ تمہیں اپنے مشتاقوں کے دل دکھاؤ جن کو میرا اشتیاق ہے جو مجھ سے ملاقات کا شوق رکھتے ہیں اور ان کے باعث تم پر فخر کرو بے شک ان کے دل میرے آسمان میں میرے فرشتوں کو اس طرح منور کرتے ہیں جس طرح سورج زمین والوں کو روشنی دیتا ہے اداؤت بے شک میں نے مشتاقوں کے دل اپنی رضا کے لیے پیدا کیے اپنے وجہ کریم کے نور سے انہیں آسودہ کیا کن کو جو آشقان الہی ہیں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں جو اللہ کی زیارت کے مشتاق ہیں جو اللہ کی زیارت کا شوق رکھتے ہیں انہیں اپنی ذات کے لیے گفتگو کرنے والا بنایا ان کے بدنوں کو زمین میں اپنی نظر رحمت کا محل بنایا ان کے دلوں میں ایک راستہ رکھا جس سے وہ میری طرف دیکھتے ہیں ہر روز ان کے شوق میں اضافہ ہوتا ہے حضرت سیدنا داؤد الا نبی جینا ولی سلاط وسلام نے عرض کی یا اللہ مجھے اپنے عاشق دکھا کہ تیرے عاشق کیسے ہوتے ہیں ارشاد ہوا اے داؤد لبنان پہاڑ پر جاؤ وہاں چودہ افراد فورٹین پرسنس جن میں جوان بھی ہیں بوڑھے بھی ہیں ادھیڑ عمر کے بھی ہیں جب تم ان کے پاس جاؤ تو ان سے کہنا تمہارا رب عز وجل تمہیں سلام فرماتا ہے کیا بات ہے آشکا کی کہ اللہ پاک ان کو سلام فرماتا ہے اور فرماتا ہے تم اپنی کسی حاجت کا مجھ سے سوال کیوں نہیں کرتے تم میرے محبوب برگزیدہ اور دوست ہو تمہارے خوش ہونے سے میں خوش ہوتا ہوں اور تمہاری محبت کی طرف جلدی کرتا ہوں فرحان اللہ حضرت سعین داعود علا نبی ہین علیہ سلاۃ وسلام اللہ پاک کے نبی جو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد ہیں اور بادشاہ بھی تھے آپ نبی بھی تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت تو سوری روئے زمین پر تھی اور ان کو اللہ تعالی نے نبوت بھی عطا فرمائی حضرت یوسف علا نبی علیہ ولی والسلام کو بھی اللہ پاک نے بادشاہت اور نبوت دونوں چیزیں عطا فرمائیں تو حضرت علیہ اسلام اللہ پاک کے جو عاشق تھے ان کے پاس تشریف لے گئے کیا دیکھتے ہیں کہ یہ چودہ آشقان الہیل ایک چشمے کے پاس زمین سے جو پانی پھوکتا ہے اس کو چشمہ کہتے ہیں اللہ کی عظمت میں غور و فکر کر رہے ہیں جب انہوں نے حضرت علیہ اسلام کو دیکھا تو آپ سے الگ ہونے کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو گئے حضرت سینا داؤد احلاندی جناب علی نبی علیہ و اسلام سے فرمایا آپ نے فرمایا میں تمہاری طرف اللہ پاک کا رسول ہوں اور تمہارے پاس اللہ پاک کا پیغام پہنچانے آیا ہوں اب وہ آشکانے الہی حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے ارکان کان آپ کی طرف لگا دی نگاہیں چکا دیں حضرت سیدنا داود علا نبی جناب علی سلاۃ و اسلام نے فرمایا میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں وہ تمہیں سلام کہتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے تم اس سے کسی حاجت کا سوال کیوں نہیں کرتے کیوں مجھے نہیں پکارتے کہ تمہاری آواز سنوں تمہارا کلام سنوں تم میرے محبوب برگزیدہ اور دوست ہو تمہارے خوش ہونے سے میں خوش ہوتا ہوں تمہاری محبت کی طرف جلدی کرتا ہوں اور ہر وقت ایک شفیق اور مہر ماں کی طرح تم پر نظر رکھتا ہوں یہ پیغام الہی سنا تو آشکان الہی رونے لگے ان میں سے جو عمر میں سب سے بڑے تھے انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں ارض کی اے اللہ پاک تو پاک ہے ہم تیرے بندے ہیں اور تیرے بندوں کی اولاد ہیں ہماری پچھلی زندگی جس میں ہمارے دل تیری یاد سے غافل رہے ہمیں وہاں فرما دیں دوسرا عاشق کے الہی یوں کہنے لگا اے اللہ تو پاک ہے ہم تیرے بندے تیرے بندوں کی اولاد ہیں ہمارے اور تیرے درمیان جو معاملہ ہے اس میں ہم پر حسن نظر کے ساتھ احسان فرما تیسرے عاشق الہی یوں عرض کرنے لگے اے اللہ تو پاک ہے ہم تیرے بندے تیرے بندوں کی اولاد ہیں ہم کیا دعا پر جرت کریں تو جانتا ہے ہمیں اپنے کسی کام کی حاجت نہیں بس ہم پر یہ احسان فرما کہ ہمیں ہمیشہ اپنے راستے پر ثابت قدم رکھ چوتھے عاشق الہی نے عرض کی الہی تیری رضا طلب کرنے میں ہم آج و کمزور ہیں تو اپنے جود و کرم سے اس پر ہماری مدد فرما یاد رکھیے اللہ کی رضا جو ہے یہ جنت سے بڑھ کر ارشاد ہوا من اللہ اکبر اور اللہ کی رضا سب سے بڑھ کر تو اس عاشق لائی نے کیا کہا یا اللہ ہم تیری رضا طلب کرنے میں آجیز ہیں کمزور ہیں تو اپنے جود و کرم سے ہماری مدد فرمائے پانچویں نے کہا الہی تون ہمیں ایک نطفے سے پیدا کیا اپنی عظمت میں غور و فکر کرنے کے سبب ہم پر احسان فرما تو جو تیری عظمت میں مشغول ہو تیرے جلال میں متفکر ہو کیا وہ کلام کی ضرورت کرے گا ہمارا مقصود تو تیرے نور کا قرب حاصل کرنا ہے چھٹا عاشق الہی عرض ارض کرتا ہے ہماری زبانیں تص سے دعا مانگنے سے عاجز ہیں کیونکہ تیری شان عظیم ہے تو اپنے اولیاء کے قریب ہے اور تیرے احسانات اہل محبت پر کثیر ہیں ساتھ میں عاشق الہی نے کہا اے اللہ عزل تو نے ہمارے دلوں کی اپنے ذکر کی طرف رہنمائی فرمائی اپنی ذات میں مشغول ہونے کے لیے ہمیں فراغت بخشی لہذا اس نعمت کے شکرانے میں ہم سے جو کمی ہوئی وہ معاف فرما دے آٹھویں آشق الہی نے کہا الہی بے شک تو ہماری حاجت کو جانتا ہے اور وہ صرف تیرے وجہ کریم کی زیارت ہے سبحان اللہ نواں آشق الہی عرض کرتا ہے غلام اپنے آقا پر کیوں کر جررت کر سکتا ہے لیکن جب تو نے اپنے لطف و کرم سے ہمیں دعا کا حکم دیا ہے تو, تو ہمارے تو, تو ہمیں ایسا نور عطا فرما جس کے ذریعے ہمیں آسمانی طبقات کے اندھیروں میں راستہ ملے دسویں عاشق الہی نے عرض کی اے اللہ تج سے دعا کرتے ہیں کہ ہم پر اپنی دائمی توجہ کے ساتھ متوجہ رہے گیارہویں آشق الہی نے عرض کی الہی تو نے جو نعمتیں ہمیں عطا فرمائیں اور ہم پر جو احسانات کیے ان کی تمامیت کا سوال کرتے ہیں سرحان اللہ بارہویں آشی کے الہی نے کہا تیری مخلوق میں ہمیں کسی چیز کی حاجت نہیں بس اپنے وجہ کریم کی جمال کی زیارت سے ہم پر احسان فرما تیرواں عاشق کے الہی ارض کرتا ہے الہی میں تو سے یہ دعا کرتا ہوں کہ میری آنکھوں کو دنیا اور اہل دنیا کی طرف نظر کرنے اور میرے دل کو آخرت سے غافل ہونے سے اندھا کر دے چودواں آشی الہی ارض کرتا ہے اے بابرکت اور بلند و بالا ذات میں جانتا ہوں بے شک تو اپنے اولیاء سے محبت کرتا ہے بس ہم پر یہ احسان فرما کہ ہمارے دل سب کو چھوڑ کر صرف تیری ذات میں مشغول رہیں کاش محبت میں اپنی گمایا الا ہی میں تیری بے رہ میں تیری بلا میں پلا گایا اللہ تبارک و تعالی ان آشکانے الہی کے صدقے میں ہمیں اپنی محبت اور اپنا عشق عطا فرما دے اور ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے معمور فرما دے ان آشکانیں الہی کے صدقے میں کاش ہمیں سرات مستقیم پر ثابت قدمی نصیب ہو جائے کاش ان آشکان الہی کے صدقے میں ہم اللہ تبارک و تعالی کی عظمت میں غور و فکر کرنے میں مشغول ہو جائیں ان آشکان الہی کے صدقے میں کاش ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے والے بن جائیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں جو ہم پر احسانات کیے ہیں اس پر ہم شکر ادا کریں اور ہمیں اور بھی نعمتیں عطا ہو جائیں کاش ان آشکانے الہی کے صدقے میں دنیا کی محبت سے ہمارا دل اچاٹ ہو جائے رنگین جہاں سے دل ٹوٹ جائے میرا کاش رنگین جہاں سے دل ٹوٹ جائے میرا یا رب ہمیں بنا دے تبارک و تعالیٰ نے حضرت سینا داود علیہ نبینا جینا ولی صلاحت واللام کی طرف وہی فرمائی ان سے فرما دو کہ میں نے تمہاری باتیں سنی اور جو تمہیں پسند ہے اسے قبول کیا تم میں سے ہر ایک اپنے رفیق سے جدا ہو جائے زمین میں تہ منا لے میں اپنے اور تمہارے درمیان سے حجاب اٹھانے والا ہوں تاکہ تم میرا نور اور جلال دیکھ سکو حضرت دعود علی علیہ نبی جناب علیہ سلاط و نے عرض کی مولا یہ لوگ اس مقام تک کیسے پہنچے ارشاد فرمایا میرے بارے میں حسن زن رکھنے کی وجہ سے دنیا اور دنیا والوں سے الگ رہنے کی وجہ سے میرے لیے تنہائی اختیار کرنے کی وجہ سے مجھ سے مناجات و دعا کرنے کی وجہ سے اور یہ وہ مقام ہے جس کو وہ شخص پا سکتا ہے جو دنیا اور دنیا والوں کو چھوڑ دے کسی دنیاوی چیز کی یاد میں مشہور نہ ہو اپنے دل کو میرے لیے خالی رکھے میری تمام مخلوق پر مجھے اختیار کرے سبحان اللہ اس وقت میں اس پر لطف و کرم کرتا ہوں اس کے نفس کو فارغ کر کے اپنے اور اس کے درمیان سے حجاب اٹھا دیتا ہوں تاکہ وہ مجھ کو اس طرح دیکھے جس طرح کوئی شخص اپنی آنکھ سے کسی چیز کو دیکھتا ہے اور میں ہر گھڑی اس کو اپنی بزرگیاں دکھاتا رہوں اسے اپنے وجہ کریم کے نور سے قریب کرتا رہوں اگر بیمار پڑ جائے تو میں اس کی اس طرح تیمار داری کرتا ہوں جس طرح ایک شفیق ماں اپنے بیٹے کی تیمارداری کرتی ہے اگر وہ پیاسا ہو تو اس کو سیراب کرتا ہوں اور اس, کے اس کو اپنے ذکر کا مزہ اور مٹھاس چکھاتا ہوں اے داؤد اس کے بعد اس کے نفس کو دنیا اور دنیا والوں سے اندہ کر دیتا ہوں دنیا کو اس کی نظروں میں محبوب اور پسندیدہ نہیں بناتا وہ میری ذات میں مشغول ہونے سے کوتا ہی نہیں کرتا میرے پاس جلدی آنا چاہتا ہے لیکن میں اس کو موت دینا پسند نہیں کرتا کیونکہ مخلوق میں وہ میری نظر کا محل ہوتا ہے وہ میرے سوا کسی کو نہیں دیکھتا اور میں اس کے سوا کسی پر نظر رحمت نہیں فرماتا اے داود جب میں دیکھتا ہوں کہ اس کا نفس گم ہو گیا جسم لاغی ہو گیا آزاد ٹوٹ کر چورا چورا ہو گئے میرا ذکر سنتا ہے تو اس کا دل اپنی جگہ چھوڑ دیتا ہے تو میں اپنے تمام فرشتوں اور آسمان والوں پر اس کے باعث فخر کرتا ہوں اور اس کے خوف اور عبادت میں اضافہ ہو جاتا ہے مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم میں اسے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرماؤں گا اور اپنے دیدار سے اس کا دل ٹھنڈا کروں گا حتیہ کہ وہ راضی ہو جائے اللہ پاک ہمیں اپنی رضا عطا فرما دے آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم